تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سمجھدار لوگ جمع ہوئے جی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ان کی نشانیاں لینی چاہیے جہاں جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں وہاں پہ ان کی نشانیاں کیم کر دو نشانیاں کیم ہو گئیں نیت اچھی ہے نیت کے اوپر ہم شک و شبہ نہیں کرتے نہ ان کے اوپر نہ آج والے والوں کے اوپر نیت اچھی تھی جناب آ کے وہاں پہ بیٹھنے لگے اللہ کی عبادت کرنے لگے کس کی عبادت کرنے لگے کس کی عبادت کرنے لگے اللہ کی ایک اللہ کی سجدے کرتے ایک اللہ کو رکو کرتے ایک اللہ کو مانگتے ایک اللہ سے لیکن وہاں پہ آ کے جہاں نشانیاں کیم تھیں آج کہتے ہیں نا بھائی کہ دعا وہاں پہ کرنی قبر کے پاس جا کے کرنی اللہ سے کرنی وہاں پہ ہے. تو یہاں پہ بھی سنتے جائیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے کریں گے عبادت ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کیا خطرہ ہے عبادت اللہ ہی کی تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک نسل گزری دوسری گزری تیسری چوتھی نسل آئی تو وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان عدو فتح خدو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو انس بہ من اصحاب سعر جو اس کی دعوت قبول کر لے اسے جہنمی بنا کے چھوڑتا ہے چنانچہ شیطان نے آئندہ نسلوں کے ذنوں میں بات ڈالی تمہارے بڑے ادھر آ کے انہی سے مانگتے تھے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے انہی سے مانگتے تھے انہی نشانیوں سے انہی کو سجدہ کرتے تھے انہی کو رکوع کرتے تھے وہاں سے یہ شرک شروع ہوا اور پھر اس نے جڑ اتنی پکڑی کتنی پکڑی جانتے ہیں اتنی جڑ پکڑی کہ نور علی اسلام جیسا عظیم پیغمبر کتنے سال تبلی کرتا رہا نو کو گھنٹے تبلیغ کی ہوگی نا ہاں جی نو دن نو سال نو سدیاں اور پچاس سال اور تبلیغ کرنے والا میں نہیں تھا آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہیت کا اثر کیا ہوگا ان کی اردو اچھی نہیں ہے ان کی شخصیت نہیں ہے ان کا و قامت نہیں ہے ان میں کشش نہیں ہے ان کو دلائل دینے نہیں آتے نہیں وہ لو علیہ السلام تھے اللہ کے نبی اللہ کے رسول جن کی شخصیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں جن کی شخصیت میں کوئی شک و شبہ نہیں جن کی زبان کے اوپر کوئی اطراف نہیں کر سکتا جن کے اخلاق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا وہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے ساڑھے نو سو سال دن رات صبح و شام یہاں وہاں یہ انداز وہ انداز یہ سلوپ وہ سلوپ اور رزلٹ قرآن پاک نے کیا بتایا وما من اللہ کلیل کہ ان کو پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے اور تو اور سگا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا بیگم ایمان نہیں لائی پتہ چلا نبی مشکل کو شاہ نہیں ہوتے اگر نور علیہ السلام مشکل کو شاہ ہوتے بیٹے کے دل میں توحید کو دھکے سے ڈال کر دیتے جب ڈوب رہا تھا بیٹا اللہ سے دعائیں کر رہے تھے نا شفاعت کر رہے تھے اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس کے دل کے اندر دکے سے توحید کو داخل کر دیتے لیکن نہیں یہاں سب بے بس ہیں اگر ایسے توحید کسی دل کسی کے دل میں داخل کرنا ممکن ہوتا نبی علیہ السلام ابو طالب کے دل میں داخل کر دیتے لیکن نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے قوم ایمان نہیں لائی چند لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی کے اوپر سوار ہو گئے اتنے تھوڑے تھے باقی سب کے اوپر طوفان آیا سب غرق ہو گئے یہ شرک جو اتنا بڑھ گیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ اسلام نے ساڑھے نو سو سال گزار دیے کامیاب نہیں ہوئے حتہ اللہ کا ذاب آیا غور کیجیے شروع کہاں سے ہوا تھا انہی نشانیوں سے نشانی ہونی چاہیے جی کہاں سے شروع ہوا تھا یہ نشانیاں لینی چاہیے بزرگوں کی جناب یہ تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہے جی بزرگوں سے محبت کرنا اور چیز ہے بزرگوں کی نشانیوں سے محبت کرنا اور چیز ہے یہ فرق ذہن میں رکھا کریں بات کو آپس میں ملایا نہ کریں بزرگوں سے محبت کرنا اور چیز ہے اور یہ کہنا کہ بزرگ اس وقت کے نیچے بیٹھے تھے ایک بار یہاں پہ آ کے بیٹھا کرو یہاں پہ سجدے کیا کرو یہاں پہ نفل پڑا کرو یہاں پہ بکرے ذبح کیا کرو یہ اور چیز ہے بزرگوں سے الحمد اللہ ہم بھی محبت کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور وہ نام لیے بغیر کیونکہ گارنٹی کسی کی نہیں دی جا سکتی یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی زندگی گزار کے گیا ہے امید ہے کہ اللہ کا ولی ہوگا امید ہے کہ اللہ کا ولی گارنٹی نہیں گارنٹی صرف ان کی دیتے ہیں جن کی گارنٹی آمنا کے لال نے دی ہے آمنا کے لال نے کیا کہا تھا ابو بکر عمر فل جن عثمان فل جن علی فل جن اگر نبی علیہ السلام کی گارنٹی اور میری گارنٹی آپ کی گارنٹی برابر ہے تو فرق کیا ہوا آج لوگوں نے خود ہی گارنٹیاں دے دی ہیں کہ فلاں بزرگ پکے جنتی ہیں خود ہی فیصلہ کر لیا بیٹھے بیٹھے یہاں پہ جنت کا مالک کون ہے اللہ میں اور آپ جنت جہنم تقسیم کرنے والے کون ہوتی ہیں تو بارہ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ بزرگوں سے محبت کریں لیکن بزرگوں کو پہلی بات ہے بزرگ ہی مانے کچھ اور نہ مانیں اور دوسرے نمبر پہ بزرگوں سے محبت کریں بزرگوں کے گھروں سے ان کے کپڑوں سے ان کے بالوں سے نہیں ہاں نبی علیہ الصلاۃ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا جسم آپ کا پسینہ آپ کے بال آپ کا لواب یہ سب بابرکت ہے لیکن یہ خاص ہے کس کے ساتھ اس میں آپ کا کوئی اور شریک نہیں ہے صحابہرام نے یہ کام جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کیا جناب عمر کے ساتھ نہیں کیا جناب عثمان کے ساتھ نہیں کیا جناب علی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بال حاصل کرتے ان سے محبت کرتے آپ کا پسینہ حاصل کرتے آپ کا لعاب دان سے محبت کرتے لیکن یہ کام بعد میں کسی اور کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی نو علی اسلام کی قوم میں شرک شروع ہوا انی چک انی چک انی چک انی اسی وجہ سے کہ نشانیاں دی اور وہ عظیم درخت اب ایک اور درخت کے پاس چلتے ہیں کون سا درخت ایک اور درخت بھی ہے میرے بھائی جی ہاں جی بیٹے رضوان والا درخت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے لخت رضی عن المؤمنین۔ عید کا تہتا تحت, تحت شد ارا اللہ ان عظیم ممروں سے رادی ہو گیا جو اے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھوں پہ بیت کر رہے تھے ایک درف کے نیچے یہ کون سے سال کا واقعہ ہے جی سانچھے ہجری کا نبی علیہ السلاۃ وسلام مدینہ سے گئے عمرے کے لیے لیکن مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا کے مقام پہ مذاکرات ہوتے رہے اور نبی علیہ السلاط اسلام نے جناب عثمان کو مکہ میں بھیج دیا مذاکرات کرنے کے لیے پیچھے سے افواہ اڑ گئی کہ جناب عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے کیا کر دیا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے سفیر کو شہید کر دیا ہے سفیروں کا سارے ہی احترام کرتے ہیں تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں اسمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے چودہ سو صاحب کرام نے نبی علیہ سلاد اسلام کے ہاتھ پہ بیت کی موت کی بیعت کہ ہم مر جائیں گے لیکن جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عثمان تو شہید نہیں ہوئے تھے نہ نبی علیہ اسلام کو پتا چل سکا نہ چودہ سو ان ولیوں کو پتا چل سکا کہ جس کی وجہ سے بیت کر رہے ہیں وہ تو زندہ ہے عقیدہ صحیح کی دیئے عقیدہ صحیح کی دیئے چار سو صاحب ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی ہے اللہ کا بزرگ ہے نبی علیہ سلاد اسلام سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون ہوگا آپ سے آ شان کس کی ہوگی آپ بیت لے رہے ہیں وہ بیت کر رہے ہیں کیوں جی کس بات میں بیت کہ جناب عثمان کا بدلہ یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے جناب عثمان کو تو مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ عثمان آف کر رہے کر لو انہوں نے کہا نہیں اپنے نبی کے بغیر نہیں کروں گا سر اللہ علیہ وسلم تو مکہ والے تو ان کی عزت کر رہے ہیں اور یہاں پہ افواہ کیا پھیل گئی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے پتا چلا غیب کاس کے پاس ہے ایک اللہ کے پاس ہے تو برہر میرے بھائی یہ درخت جس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا یہ درخت جس کے نیچے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے یہ درخت جس کے نیچے چودہ سو صحاب کلام چودہ سو اللہ کے ولی انہوں نے بیت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ درخت آج کے لوگوں کی نگاہوں میں کتنا عظیم ہوگا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو اس کو کٹوایا کس نے تھا سعودی حکومت نے جی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کٹوایا تھا کیوں کٹوایا تھا کہ لوگ وہاں پہ آتے نمازیں پڑھنے لگے کیا کرنے لگے اور نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے اللہ کے لیے درخت کے لیے نہیں لیکن اسی کام نے آگے جا کے شرکی بنیاد بننا تھا وہی جناب عثمان جو اتنے محتاط تھے جنہوں نے حضرت اسود سے کہا تھا حضرے اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے کیوں کہا تھا کہ بعد والے لوگ کہیں اس کو نفع و نقصان کا مالک نہ لیں اور بتایا تھا کہ تجھے بوسا صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے تجھے بوسا دیا تھا آپ نے نہ دیا ہوتا میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا اسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ دست کٹوایا جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے بیت کی تھی بتاؤ ان کے اوپر کیا فتوا لگاؤ گے انہوں نے ان آثار کو ختم کیا کہ کی نہیں کیا جو آثار شرک کی بنیاد بن سکتے ہوں انہیں ختم کرنا چاہیے میں کل ہی سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی گفتگو پڑھ رہا تھا فتوا پڑھ رہا تھا فتوح میں لکھ رہے تھے کہ مجھے پتا چلا ہے سعودی عرب کے سرکاری مفتی تھے بہت بڑے مفتی لکھ رہے تھے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ شیخ امام محمد بن عبد الوہب رحم اللہ کے گھر کو حکومت نئے سرے سے سٹ کرنا چاہتی ہے اور ایسی مٹی استعمال کرنا چاہتی ہے کہ ایسے لگے جیسے گھر اب بھی نیا ہی ہے اس کی مرمت کرنا چاہتی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتی ہے یہ غلط ہے یہ کام نہ کیا جائے یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ نے بات رحم اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی ایسی نشانیاں جو بعد میں شرک کی وجہ بن سکتی ہوں ان سے شریعت روکتی ہے اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رف کو کٹوا دیا تھا اور اس سے بھی پہلے اگر آپ, بخ... آپ کو بخاری شریف میں لے چلوں تو سعید ابن مسیب رحم اللہ کون کون ہے یہ تابعی صحابی کے بیٹے ہیں تابعی کہتے ہیں ان سے کسی آدمی نے آ کر کہا تارک عبدالرحمان نے کہا جی میں مکہ گیا تھا تو راستے میں وہ درخت تھا جس کے نیچے صحابہ کرام نے نبی اسلام کی بیت کی تھی لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے سعید ابن مسیب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے بھی نبی اسلام کی بات کی تھی اور میرے والد بتاتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم آئے ہم اس درخت کو تلاش کرتے رہے ہمیں نہیں ملا سعید ابن مسیب کہنے لگے میرے باپ صحابی انہوں نے بیت کی درخت کے نیچے کھڑے تھے کھڑے ہو کے بیت کی انہیں یہ درخت آئندہ سال نہیں ملا تمہیں مل گیا ہے لگتا ہے کہ تمہارا علم ان سے بھی زیادہ ہوگا یہ کس کی بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی بخاری شر کی بات بیان کر رہا ہوں آپ کو لیکن لوگوں نے بعد میں پھر بھی کسی درخت کے بارے میں شور کر دیا کہ یہ درخت ہے جناب عمر فروخ نے اسے بھی کٹوا دیا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری میرے بھائیوں نبی علیہ اسلام کی شریعت میں وہ چیزیں بھی منع ہیں جو شرک نہیں ہے شرک کا ذریعہ ہو سکتی ہیں کا سبب بن سکتی ہیں آپ کی شریعت میں وہ چیزیں بھی منع ہے آپ علیہ ان چیزوں سے بھی روکتے ہیں آئیے ایک آخری بات بتا کے پھر آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں اور ابن وبا اپنی کتاب الوداع میں نقل کرتے ہیں ابن سوید سے ابن سوید تابعی ہیں. ابن سوید کہتے ہیں کہ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا مکہ سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں فدر کی نماز پڑھائی کون سی نماز پڑھائی فدر کی کہتے ہیں نماز کے بعد جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ باغ کے ایک جانب جا رہے ہیں پوچھا عمر فاروق پوچھ رہے ہیں صبح و شام نبی اسلام کے ساتھ رہنے والے عمر فاروق پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں بتایا گیا جی مسجد ہے یہاں پہ کون سی مسجد جی ایک جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی یہ لوگ وہاں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں کس نے نماز پڑھی تھی کس نے نماز پڑھی تھی نبی علیہ سلاد اسلام نے فرمایا جناب عمر فاروق نے میں نہیں کہہ رہا سعودی حکومت نہیں کہہ رہی کون کہہ رہے ہیں اور حوالہ پرانی کتابوں کا سعید ابن منصور امام ہے ان کی کتاب ہے سنن اس کا حوالہ اور ابن وضاح کی القرطبی کی کتاب البدا کا حوالہ کہ جناب عمر فاروق نے کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی یہ غلو ہے یہ مبالغہ ہے اسی چیز نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا پھر فرمایا جب ایسی کو جگہ آئے جہاں تمہارے نبی علیہ اسلام نے نماز پڑھی تھی اگر تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تم بھی پڑھ لو اگر ٹائم نہ ہوا ہو تو اس جگہ پہ جا کے اسپیشلی طور پہ اس لیے نماز پڑھنا کہ یہاں پہ نبی اسلام نے نماز پڑھی تھی یہ درست نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات سمجھا دوں ابھی میں نے سمجھانی ہے ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی اسلام نے نماز پڑھنے کا باقاعدہ پروگرام بنایا اگر پروگرام بنا کے ہم وہاں پہ جائیں گے تو آپ کی سنت ہے بالکل صحیح ہے جیسے کبا ہے جیسے مس نبوی ہے اور ایک جگہ آپ نے نماز پڑھنے کا پروگرام نہیں بنایا آپ گزر رہے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی جگہ کا کسٹ نہیں کیا اتفاق وہاں پہ ٹائم ہوا آپ نے اتفاق وہاں پہ نماز پڑھ لی اب اگر ہم وہاں پہ اتفاق نماز پڑھیں تو نبی السلام نے بھی اتفاقن پڑھی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اتفاقن پڑھی ہے ہم کسن وہاں پہ جائیں گے تو غلط ہو جائے گا آپ کی سنت کے خلاف ہو جائے گا یہ باریک بھی نہیں سمجھے میرے باریک نہیں سمجھے ایسا نہ ہو میری بات کو غلط مشہور کر دیں میں پھر بیان کر دوں کہ ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا باقاعدہ کسب کیا جان بوجھ کے وہاں نماز پڑھنے گئے کہ یہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے وہاں پہ ہم بھی کسب کر کے جائیں گے پروگرام بنا کے جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے اور ایک جگہ ہے جس کو آپ نے اہمیت نہیں دی کس کر کے نہیں گئے گزر رہے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی اب اگر قسط، ہم کشت کر کے جائیں گے تو یہ آپ کی سنت کے خلاف ہوگا آپ کے طریقے کے خلاف ہوگا میرے بھائیوں غار ہرا کو آپ لے لیں غارے ہرا پہ پاکستانی اور انڈین بھائی کو اور کسی ملک والے جائیں یا نہ جائیں پاکستانی انڈین بھائی جائیں یا جناب صدیق نے کہا آپ کے فوت ہونے کے بعد آؤ میں تم گروپ لے کر جا رہا ہوں کافلا لے کر جا رہا ہوں یہاں پہ نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے ہم بھی دو فل پڑتے ہیں کیا کبھی ایسے کیا انہوں نے سور، نبی علیہ اسلام وہاں پہ رہے جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے دشمنوں سے چھپنا مقصود تھا لیکن بعد میں جب عمرہ کرنے کے لیے گئے حد کے لیے گئے کیا صحابہ کرام کو وفد کی شکل میں وہاں لے کر گئے کہ دو نفر بڑھ کر آتے ہیں وہاں پہ چلے آپ نہیں گئے جناب صدیق گئے جناب فاروق گئے جناب عثمان گئے جناب علی گئے میرے بھائی نبی علیہ السلاۃ وسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ رہے اسی میں خیر ہے اسی میں خیر ہے یہاں پہ بھی کرانے والوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوتا ہے ان کو پتا ہے اس نام پہ پیسہ بڑا ملتا ہے وہ خاکِ شفا بھی بیچتے ہیں مٹی مٹی بھی سو سو لہار کی بیچ ڈالتے ہیں گاہک مل جو جاتے ہیں گاک مل جائے تو ٹھیک ہے پھر حالانکہ مدینہ منورہ میں زیارت کے جو شری مقامات ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک مشرق نبی نمبر دو مشرق نمبر تین نبی علیہ السلام اور آپ کے دو عظیم ساتھیوں کی قبریں نمبر چار بقی قبرستان نمبر پانچ شوہدائے احد کا قبرستان کتنی زیادہ ہوئیں پانچ بس چھٹی کسی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں معلومات لینے کے لیے جیسے مسجد کی بلاطین ہے کہ جی وہاں پہ صحابی نماز پڑھا تھے نبی علیہ السلام نہیں صحابی نماز پڑھا رہے تھے پیچھے صحابہ کے کھڑے تھے نماز کے دوران حالت رکو میں بتایا گیا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے وہ اسی حالت میں انہوں نے نبیل کا آرڈر مانا قبلہ چینج کیا اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا حق ادا کر دیا. تو اگر آپ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں پہ ہوا تھا کوئی حرج نہیں لیکن خاص اہمیت دیں گے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے خاص فضیلت ہے تو اس کی دلیل چاہیے کیا دلیل ہے اس کی وہ جگہ جہاں پہ خندق کی لڑائی ہوئی یا مسلمان فوجیں وہاں پہ ٹھہری جس کو آج کیا کہتے ہیں سبا مساجد وہاں پہ اگر آپ اس لیے جاتے ہیں یہ معلومات لینے کے لیے خندق کی لڑائی کہاں ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی فوج کدھر ٹھہری تھی تاکہ سیرت کی کتاب کو میں سمجھ سکوں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ بابرکت جگہ ہے یہاں کے پتھروں پہ پاؤں لگے گا برکت حاصل ہوگی وہاں پہ دو نفل پڑوں گا وہاں پہ سجدے کروں گا وہاں پہ بوسے دوں گا برکت کریے رومان ساتھ لگاؤں گا تو کیا دلیل ہے کس صحابی نے یہ کام کیا ہے کس صحابی نے کام کیا ہے کس حدیث میں یہ آیا ہے تو میرے بھائیو اس لیے اپنے دین کے معاملے میں بہت محتاط رہے اللہ تبار کو تعالیٰ ہماری توحید کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے حج کو قبول بھی کرے سے محفوظ بھی رکھے اور اللہ تباط جب ہمیں موت دے توحید کے اوپر دے ایمان کے اوپر دے اسلام کے اوپر دو اسلام کے اوپر دے اور آخری وقت پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو واخدا وانا الحمد اللہ رب العالمين